السلام علیکم احمد اللہ بھائی کیا میری آواز آ رہی ہے بیٹھتے ہیں جناب آواز میری آ رہی ہے جناب جی اصب کیسے ہیں نہیں اصب میں تو میں میوٹ پر تھا میں ایک انہوں نے اعتراض کیا جو بندیوں نے میں جواب دیکھ رہا تھا ایک کتاب ہے اعلی حضرت پر جوابات اعتراضات کے پچاس جوابات تو وہ اصل میں میں اس میں دیکھ رہا تھا تو اس لیے تو آپ عدد کیسے ٹھیک ہے سب بھائی آج جو ہے وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آج سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج جو ہے وہ دن ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کا کچھ جو ہے وہ ذکر خیر ہو جائے جی جی میں میں وہ کرتا ہوں اس تو انشاءاللہ حضرت ابھی جو ہے اس کے اوپر بیان فرمائیں گے تو بھائی اور بھی بھائی جو ہیں سارے اگر ادھر ادھر ہیں تو ان کو ذرا بلا لیں روم میں جناب تو آپ کے وسال کا جی آپ کے وسال کا دن ہے سبحان اللہ اکبر تو ہمیں تو جناب جو ہے وہ روم میں تو پتہ نہیں سارے یہ کام پہ چلے گئے ہیں حسان بھائی بھی تین دن سے نہیں آ رہے عمران بھائی بھی نہیں آ رہے عمران بھائی, رہے، عمران بھائی کل تو آئے تھے ویسے آج بھی, بھی پتہ نہیں کام پہ ہیں جناب میرے خیال سے رمضان میں جناب یا تو سب, سب, سب کو روزے لگے ہوئے ہیں یا سب جناب بیزی بیزی ہیں عبادات میں چلے اچھی بات ہے جناب عبادات کرنی چاہیے جی جی آئی ڈی تو ہے لیکن ہے نہیں پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں جناب آئی ڈی چھوڑ کے تو ایس ایچ او صاحب جو ہیں یہ ویسے ہی ایس ایچ او صاحب ہیں یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے تو بقیہ جناب ثانی صاحب بھی آئی ڈی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تقیر بھائی بھی نہیں ہے فاروق بھائی بھی جناب تراویہ پڑھا رہے ہیں آج کل وہ بھی غائب غائب تو ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ سیاست کے روم میں بھی جا کے انہوں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہوتا ہے تو ابھی آپ یہیں پہ بیٹھے جی ایس ایچ او بھائی میں بھی ہوں انشاء تو انشاءاللہ شاء حضرت بیان فرمائیں گے اور سیدہ کی شان کے اوپر انشاءاللہ شاء تو سب بھائی جناب اس کو سنیں اور انشاءاللہ شاء اللہ میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں ان شاء پہ تشریف لے آئیں اپنے دوست احباب آپ کو بھی انوائٹ کر لیں بھائی اور بینر چلیں بینر میں خود ہی لکھ دیتا ہوں ان السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی جی روم میں جی شکریہ کیسے ہیں جناب آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے تو آپ لوگ جو ہیں وہ جو بھائی روم میں نہیں ہیں اوے ہیں یا کسی اور جگہ پہ بزی ہیں تو اگر ان کو کال کر سکتے ہیں تو کر لیں کیونکہ آج ام المومنین سیدہ آخری جت اور رضی اللہ تعالیٰ نے کا یوم مثال ہے اور میری بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ بڑی تفصیل سے میں بیان کرتا لیکن کچھ مصروفیت کی بنا پر زیادہ جو ہے وہ میں تیاری نہیں کر پایا ہوں لیکن انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کی خدمت اقدس اخراج تحسین جو ہے اخراج عقیدت وہ تو پیش کرنا ہے اور ہم سب پر آپ کا حق ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم اپنا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری کمی بھی ہے کہ ہمیں ان مقدس ایام کا علم ہی نہیں ہوتا تو یہ اپنا رمضان شیف کی ابتدا میں بھی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الظہر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک یوم تھا تین رمضان تو الحمدللہ اس خادم کو اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا تھا کہ میں نے اس روم میں ان کی شخصیت پر بھی بیان کیا تھا تو اسی دن میں نے حسان بھائی کو یہ باقی ایام جو تھے وہ بھی یاد دلائے تھے کیونکہ آج کے دن کو دو نسبتیں ایک تو سیدہ پاک وشال کی نسبت ہے اور دوسرا یہ فتح مکہ کا دن بھی ہے تو چاہیے تو تھا کہ ان دونوں مناسبتوں سے بیان ہوتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں حق تو یہ تھا کہ دونوں ان دونوں مناسبتوں سے بیان کیے جاتے تو باقی علماء بھی تشیف لاتے رہتے ہیں اور چاہیے بھی تھا کہ ایسا ہوتا تو بہرحال میں آج ویسے اپنے ٹائم سے کافی زیادہ لیٹ آیا ہوں تھوڑی مصروفیت تھی جنازہ تھا تو ادھر سے فارغ ہو کہ میں آ رہا ہوں ہاں بے شک بے شک صحیح بات ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہو بھی نہیں سکتا رضوان بھائی ہم سے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ رضوان بھائی کا ماشاءاللہ بڑا پن ہے یہ کافی مصروف تھے تو چونکہ چل رہی تھی ریکارڈنگ اور میرے پاس تو تھا نہیں کہ میں مائک لے سکتا تو انہوں نے مہربانی فرمائی مجھے مائک لے کر دیا ہے آ کر اور اپنا سارا کام چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ ازاد فرمائے تو ابھی ان اللہ تعالیٰ سیدا پاک کے حوالے سے جو ہے چند ماروزات پیش کروں گا حادثہ مقدسہ کی روشنی میں اور ایک منقبت بھی ہے وہ ابھی مجھے میسج میں آئی ہے تو میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کو منقبت بھی جو ہے وہ سناؤں گا بڑی زبردست منقبت ہے سیدہ پاک کی رضی اللہ تعالیٰ دا. تو ابھی کوئی بھائی یہاں اگر ہیں کوئی ایک دو اشعار ناز شریف کے پڑھ دیں یا تلاوت کے دو تین آیات تلاوت ہو جائیں کہ نادشری ہو جائے تھوڑی سی اس کے بعد سیدہ کی منقبت کے چند اشار پھر ان اللہ تعالی بیان ہوگا کہ ہم ایک پوری محفل جو ہے وہ بنا دیں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نحا کے نام پاک پاکی وہ او... رضوان بھائی میں تلاوت کرتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ دو تین آیات میں تلاوت کروں گا اس کے بعد آپ یا کوئی اور بھائی جو ہے وہ چندہ اشعار ناز شیف کے سعید اعلی کا کلام کوئی بھائی لائیو سنائے ریکارڈنگ نہیں پلے کرنی کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے سیدہ پاکردی اللہ تعالیٰ کے یوم پاک کی مناسبت سے تو جو اس کے بعد میں تلاوت کرنے کے بعد ان اللہ تعالیٰ مائیک میں فری کروں گا تو جو بھائی ناز شریف پڑنے والے ہوں وہ ہینڈ ریز کریں میرے بعد اور دو تین اشعار جو ہیں وہ ناز شریف کے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ان اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے مناقب کا سلسلہ جو ہمیں شروع کیا جائے گا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا ايها الذين امنوا استروا Hello اظنكم بشي من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين الذين إذا Quanهُ مُص بَد قolu قolu الن للَه وَ النلَهظ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کے لیے کوئی بھائی مائک پر تشریف لائیں جو بھائی آقا کریم علیہ صلاحت السلام کی بارگاہ میں حلی نات پیش کریں گے رضوان بھائی تشریف لاتے ہیں السلام علیکم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه ہزار پھرتے, پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغے پر قد سی کیسے پرو نوار پھرتے ہیں کیسے پروا نوار پھرتے ہیں اور جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں تیرے در سے یار پھرتے ہیں در یوں ہی خار پھرتے ہیں در یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گداہوں میں جس میں اس گلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تھا جدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دے میری آنکھوں میں پھول کیا دے میں خو مشتبہ کے خار پشتے خار پائے گا فل وہ کیا جگہ ہے جہاں آئے گا فل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات گدا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تر سے شدا حضار فیتے ہیں تر سے شدا ہزار ہیں جزاکم جی حضرت آپ ان شاء مائی کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سیدی اعلیٰ آل حضرت البرکتر دی اللہ تعالیٰ کا کلام رضوان بھائی نے پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائخی رقاب فرمائے اور ماشاء اللہ دیکھیں جب دل سے پڑا جاتا ہے تو کیسا ذوق بنتا ہے اور کیسا سرور آتا ہے اللہ تعالیٰ اس ذوق و شوق کو سلامت رکھے اللہ پاک اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے تفیل سیدی علیہ حضرت کی سرکار کے ساتھ محبت کا صدقہ ہمیں بیاک کریم علیہ السلام کے غلاموں میں اللہ پاک شمار فرمائے <تصفح> <تصفح> الحمدللہ رب العالمین والا قبط للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آده واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا علي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم انصر رہو ان یلق اللہ تعالی رضی فلیکفر الصلاة علیہ حضور نبی مکرم شفی معظم تاجدار کائنات مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ جب اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کسرت سے میری ذات پر درود پاک پڑا کریں سب حضرت کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود اسلام کا نظرانہ محبت اور الفت کے ساتھ پیش حضرات گرامی قدر آج دس رمضان المبارک مخدوم کائنات ام المومنین، سیدہ تنا، سیدہ عیشتہ آپ کا یوم وشال ہے اور اسی مناسبت سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے میں چند, میں چند مناقب جو ہیں ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ صلاۃ السلام کے توفیل اور سیدہ پاک کے توفیل ہم سب کو آپ کی عنایات اور محبتوں اور خدمات کا سلا جو آقا کریم علیہ اللہ کے ساتھ آپ نے خدمات پیش کی ان کی صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم والے ہی سلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے معزد و محترم شامی نے کرام پہلی حدیث پاک جو بخاری اور مسلم دونوں محدثین نے روایت کی ہے عن علی رضی اللہ تعالی قال نسائها رضی اللہ تعالی وفی ربایت قال رسول بنت بنت حضرت مولت شیر خدا ردی اللہ تعالی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ بنتے خویلد رضی اللہ تعالی عنہما ہیں دوسری جیسے بات میں ایک جس میں ابو قریب فرماتے ہیں کہ حضرت وکیل نے بھی شریض کو روایت کیا اور اشارہ کیا آسمان کی طرف اور زمین کی طرف یعنی آسمان و زمین پوری کائنات میں سے بہترین جو خواتین ہیں وہ سیدہ اللہ کا من و من لا ولا اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت فرمایا کہ حضرت سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلاۃ السلام حاضر ہوئے اور کیا یا رسول اللہ علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہیں ادھر سیدہ آ رہی تھیں ادھر جبریل امین علیہ السلاط والسلام رب کریم کا حکم لے کر پرور دگار عالم جلد الکریم کی طرف سے وہی لے کر سرکار علیہ صلاحت السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں آقا سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اور ان کے پاس کچھ کھانا بھی ہے اور سالن بھی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہیں فیضا اتت کا یا رسول اللہ علیہ السلام جیسے ہی وہ آپ کی خدمت میں آئیں فقر علیہ السلام تو اللہ تبارک و وطالعہ فرما رہا ہے پیارے محبوب جیسے ہی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ آپ کی خدمت میں آئیں تو ان کو میرا سلام پیش کر دینا اندازہ فرمائیے رب العالمین خالق کائنات جل جلح مج سلام بھیج رہا ہے کس حسطیف کے لیے دو مومنوں کی ماں ہیں سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ عہا اور جبریل امین علیہ السلط وسلام کرتے ہیں فقرا علیہ السلام من یا رسول اللہ علیہ السلام ان پر رب کریم کی طرف سے بھی اسلام پیش کر دیں اور میری طرف سے اسلام جو ہے وہ بھی ان کی خدمت میں پیش فرما اللہ اکبر فرشتوں کا سردار امام الملائکہ اور آسمانی کتابوں کا حافظ اللہ تبارک و وطلاء جلد الکریم کا انتہائی مقرب فرشتہ تمام نبیوں کی زیارتوں کا شرف پانے والا حضرت سید الجبریل امین علیہ السلاط السلام بھی سیدہ خدیجۃ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سلام پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں تو اسی لیے کہا کہ رب کریم کا سلام تو ہے ہی رسول اللہ <تصالح> علیہ سلاۃ السلام <تصالح> ساتھ میں میرا سلام بھی پیش کر دیجیے گا اور آگے فرمایا بہ بشیرہ جنتبہ پیے اور آقا یا رسول سلام سیدہ خریجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں ان کو جنت میں ایک موتیوں کے گھر کی بشارت بھی دے دیں جنت میں ان کا ایک موتیوں کا محل تیار کیا جا چکا ہے لاسخاب پیہے والا نا صبح جس میں کوئی شور و غل اور کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوگا جس سے سیدہ پاک کی طبیعت مقدر ہو جس سے سیدہ پاک کی طبیعت کو کوئی ملال پہنچے انتہائی سکون والا گھر جو ہے ان کو جنت میں عطا کر دیا جائے گا تو اس کی بھی یا رسول اللہ علیہ صلاحت اسلام سیدہ پاک کو بشارت دے دیجئے تو اب اندازہ فرمائیے سیدہ خدیجت القمران رضی اللہ تعالی عہ کے لیے جنت میں ایسا گھر تیار کیا گیا ہے جو علی شان بھی ہے اور عظیم الشان بھی ہے فقید المثال بھی ہے اور اس کے فضائل و کمالات میں جبریل امین علیہ السلاط السلام جیسی ہستی یہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلاط والسلام سیدہ پاک کو ایسے گھر کی بشارت دے دیں جس میں کوئی شور نہیں ہے کوئی غل نہیں ہے کوئی گپاڑہ نہیں ہے اور الوداع پر نہایا میں ابن کثیر نے ایک کال نقل کیا کہ یہ سیدہ خلیجت القبرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی صفات کا حامل گھر ہی کیوں دیا گیا گھروں کی اور بھی خصوصیات ہوتی ہیں اگر چاہتے تو ایسا گھر ملتا جس کی چمک دمک ہوتی جس کی چمک دمک کا بیان کیا جاتا جس کی جناب والا دیگر خوبیوں کا ذکر کیا جاتا تو اس کی یہ اس خوبی کا ہی بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا کہ اس میں کوئی شور نہیں ہوگا کوئی غوا نہیں ہوگا کوئی گل گپاڑا نہیں ہوگا بڑا ہی سکون کی جگہ اور پرسکون گھر ہوگا تو حالانکہ سکون والے گھر تو جنت کے سارے ہی ہیں لیکن فرمایا یہ اس لیے سبب اس کا یہ ہے سیدہ خدیجت القمرار رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کبھی آقا کریم علیہ السلاۃ السلام سے اونچی آواز میں بات ہی نہیں کی اس لیے رب کریم نے اس کے سلے میں کہ میرے محبوب آقا کریم میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی اس کے سلے میں ان کو ایسا گھر دے رہا ہوں جس میں کوئی شور نہیں ہے کوئی تکاوت نہیں ہے کوئی وغیرہ نہیں ہے اور سکون ہی سکون ہے کیونکہ سیدہ خدیجت القبرا نے میرے محبوب کی زندگی کو سکون سے بھر دیا تو میں ان کو آخرت میں ایسا گھر دوں گا جس جو سکون ہی سکون فراہم کرے گا اور یہ بھی دیکھیے سیدہ خلیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ہستی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ سلاط السلام کافروں کو تبلیغ فرمانے جاتے اور وہ بد بخت آپ کو پتھر مارتے آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تو جب آقا کریم علیہ سلاۃ السلام زخمی حالت میں جس میں انمر سے خون بہ رہا ہوتا اور اس حالت میں جب آقا کریم علیہ صلاحت والسلام گر تشیف لاتے تو سگا خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ رہا وہ آپ ہی وہ غم گسار زوجہ تھیں جو اس وقت آپ کی خدمت اقدس میں پیش پیش ہوتی آپ کے زخموں پر مرہم رکھتی زخموں کی صفائی کرتی برہم پٹی کرتی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ تسلی بھی دیتی جاتی کہ میرے سرتاج میرے آقا کریم علیہ سلاط السلام آپ گھبرائیے گا نہیں آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسل وسلام آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا تو یہ سیدہ پاک تھی جو ہر گھڑی ہر لمحہ آقا والے ہی سلاۃ السلام کا اس غم میں اس دکھ میں اس تکلیف میں برابر ساتھ دیا کرتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک مقام پر فرمایا کہ خدیجہ کی مثل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میری خدمت کی جب کوئی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا خدیجہ نے اس وقت میری خدمت میں اپنا سارا مال پیش کر دیا جب کوئی اپنا مال مجھے دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور خدیجہ کی گود سے اللہ کریم نے مجھے اولاد دی اطا فرمائی اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خلیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین ہستی تھی اور پورے مکہ کا جو مال تجارت کے لیے جایا کرتا تھا اس میں بڑے بڑے قریش کے سرداروں کا مال ہوتا اور دیگر بڑے بڑے جو عمارات ہیں ان کا مال ہوتا پورے مکہ سے جو تجارت کرنے کے لیے مال بھیجا جاتا اس میں آدھا سیدہ خلیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا اور باقی دیگر سرداروں کا ہوتا اس سے اندازہ فرمائیے کہ آپ کی عمارت کا عالم کیا تھا آپ کی تجارت کا عالم کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و علیہ وبارکا وسلم کی خدمت میں آتے ہی آپ نے سارے کا سارا مال آقا کا کریم علیہ صلاحت کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور یہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں کہ جن کا لقب اس دور میں جب عورت کی کوئی عزت نہ تھی عورت کی عزت کوریوں کے بھاؤ بکتی تھی عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی عورت کو لوگوں نے اب پوری کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا اس دور میں بھی سیدہ خدیجۃ القبر رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا کہ وہ ایسی پاک باز ہستی تھیں کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی نظریں جھکا کر ان کا نام لیتے تھے وہ سیدہ خلیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلط والسلام کی زوجیت میں آئیں اللہ تربارک و تعالی جل مج الکریم نے ان کی فضیلت میں ان کی شان میں اور اضافہ فرما دیا کیونکہ اب اس کے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک بنی تو قران فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا رب کریم کا ارادہ یہ جی ہے اهل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ سے ہر نجاست کو ہر ناپاکی کو دور رکھے اور ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے تو یہی وجہ ہے کہ سیدہ پاک طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی آپ کی پاکیز کی آپ کے تقوا و تہارت کی قسمیں آپ کے مخالف دکھاتے تھے محترم حضرات وہ سیدہ کائنات سیدہ رضی اللہ القبرہ نہا جتنی دیر سرکار علیہ سلاط اسلام کی خدمت میں رہیں آپ کی پوری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے عکا کریں سلاۃ اسلام کے سامنے ذرا سی اونچی آواز میں کلام بھی کیا ہو ایک گھڑی بھی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے آقا کریم علیہ ہی سلاط السلام کو کوئی رنج پہنچایا ہو آپ کی حیات طیبہ کا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے آکا کریں سلاط اسلام کو کبھی کوئی بے بےآرامی پہنچی ہو اللہ کبیرا یہی سبب تھا کہ آکا کریں سلاۃ اسلام نے بعد ان کے وصال کے بعد فرمایا جب کسی نے سگیدہ پاک کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ری تو حافل فرمایا میں نے ان کو جنت میں دیکھا نہر کے کنارے ان کا موتیوں کا گھر ہے لاسا فی ولا نصبہ جس میں نہ شور ہے نہ غل ہے نہ تھکاوٹ ہے نہ پریشانی ہے اور میری خدیجہ وہاں بڑے آرام سے رہ رہی حضرات محترم یہ وہ سیدہ خدیج القبر رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ عیشت الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قالت ما على حد من نسائن نبی صلی اللہ تعالی وسلم ما على خدیجہ تا یہ اب ایک رشتہ ہوتا ہے جو سوکنوں کا رشتہ ہوتا ہے تو اس کی مناسبت سے آپس میں رشق و حسد بھی پایا جاتا ہے تو سیدہ خدیجت القبرار تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ ہی صلاح السلام کی دیگر جتنی بھی ازواج تھیں رضی اللہ تعالیٰ کسی کے معاملے میں کبھی اتنی غیرت نہ آتی تھی جتنی غیرت مجھے سیدہ خدیجت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھی پوچھا گیا کہ ام ممنین وہ کیسے تو فرمایا ہوتا یہ تھا وہ مار تو ول... حالانکہ میں نے ان کی زیارت بھی نہیں کی تھی سیدہ خدیجت القبر تعالیٰ کی یق سِ ذکر رہا اور وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ سلاۃ اسلام کی زبان پاک پر اکثر آپ کا ذکر رہتا تھا اکثر آپ سیدہ پاک کا ذکر فرماتے رہتے تھے آکا کریم علیہ صلاحت اسلام جب بھی کوئی بکری ذبا فرماتے سیدہ عائشہ خری... صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ جب بھی آ کر سلاۃ السلام کو بکری ذبا فرماتے آذان پھر اس کے آذان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے یعنی اس کا گوشت بناتے تماط و فیصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان گوشت کے ٹکڑوں کو سیدہ خدیجۃ القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے اب دیکھیے صرف اس مناسبت سے کہ وہ میری خدیجہ کی سہیلیاں تھیں تو آج بھی ان کا حق ہے کہ آقا کریم رب کے محبوب اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء علیہ و وسنا اپنے دستے مبارک سے گوشت زبا فرما رہے ہیں اور ان کو سعیدہ خدیجت رضی اللہ تعالیٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیج رہے ہیں اور سیدہ پاک سیدہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں روبامہ کل تو لہو کا انہ علم تک دنیا امراۃ اللہ خدیجہ تو فرماتی ہیں کبھی کبھی میں ایسا کہہ دیتی آقا کریم علیہ سلاط اسلام کی بارگاہ میں اور یہ الفاظ انہیں کو زیب دیتے تھے وہ کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ بھی محبوبہ محبوب رب العالمین تھیں سیدہ پاک سیدہ عائشۃ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ کہہ سکتی تھیں اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے کلمات پڑھیں یا کریں لیکن انہیں کے الفاظ دوہرا رہا ہوں کہ وہ جلال میں آ کر کبھی کبھی آقا کریم والے ہی سلاط اسلام کی بارگاہ میں ارض کرتی آپ تو ہر وقت خریجہ خریدا کرتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ خریدا کے سوا دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہیں ہے فیقول انہا کانت وکانت صلی اللہ علیہ وسلم دی عائشہ یہ کلام سم کر فرماتے ہاں عائشہ خریدا خریدا ہی تھی خریدا خریدا ہی تھی اللہ اکبر فرمایا وقانا ولادن یا ولدن ولادن بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ان سے اللہ پاک نے مجھے اولاد دی تا فرمائی اب دیکھیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے سیدہ خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ رب العزت خالق کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی آل پاک کا جو سلسلہ آگے چلایا وہ سیدہ خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتنے اقدس سے جنم لینے والی چاروں آپ کی شہزادیوں میں سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک اولاد سے چلایا اور آقا کریم علیہ الصلات والسلام کا نام نہمی اسم گرامی قیامت اور قیامت کے بعد بھی کائنات میں گونجتا رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاکی اسی طرح گونجتا رہے گا کیونکہ سیدہ خدی جت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نامسائد حالات میں آقا کریم واللام کی خدمت کی جب لوگ آقا کریم علیہ سلاۃ السلام کی عظمت سے نا تھے جب سرکار علیہ صلاح السلام کو پہچانتے نہ تھے جب انہیں آقا کریم علیہ سلاط اسلام کی عظمت اور شان کا پتہ نہ تھا سیدہ خدیجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان وقتوں میں پہچان لیا کہ جب آقا کریم علیہ سلاۃ اسلام کو آپ نے اپنا تجارت کا مال دے کر بھیجا تو آپ کا سیدہ پاک کا غلام بھی ساتھ تھا اور سیدہ خدیجت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہیں آقا کریم علیہ سلاۃ اسلام تجارت فرما کر جب واپس تشریف لا رہے ہیں سیدہ خلیجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھی ساتھ ہے تو دور سے سیدہ آپ دیکھ کر اپنی سہیلیوں سے پوچھتی ہیں کیا جو میں دیکھ رہی ہوں تو میں بھی نظر آ رہا ہے وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں تو سیدہ نے فرمایا میں دیکھ رہی ہوں جو آقا کریم والے صلی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا محمد صلی محسمد سب اللہ تعالیٰ لے کر کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے سر پر اللہ تو ان کے سر پر بادلوں کا سایہ ہے جو کسی اور پر نہیں ہے حالانکہ اسمان پر بادل نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے سر پر سایہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو آکا کریم علیہ صلاط والسلام کی یہ صفات جب آپ نے دیکھی اور اس کے بعد آپ کے غلام نے جب بیان کیا کہ ایس پہ ایس ایجیدہ پاک یہ تو آپ نے وہ تھوڑا سا فضائل و کمالات دیکھے ہیں میں تو سفر میں آپ کے ساتھ رہا ہوں تو میں تو دیکھتا رہا ہوں آقا کریم علیہ سلاۃ السلام جب کوئی چڑھائی چڑھنے لگتے تو وہ چڑھائی آپ کے لیے مشکل نہ ہوتی پہاڑ آپ کے لیے نرم ہو جاتے اور وہ پہاڑ جو تھے ان پر سرکار علیہ سلاط اسلام ایسے چڑھتے جیسے ہم پستی میں اترتے ہیں یعنی آرام سے جیسے نیچے کو بندہ اترتا ہے آقا کریم علیہ سلاح اسلام ایسے چڑھائی کے اوپر چڑھتے تھے یعنی یہ رستے جو تھے دشوار وہ سرکار کے لیے دشوار نہ رہتے اور وہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ سلاط والسلام کے سر پر پورے سفر میں دھوپ نہ پڑنے دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سروں پہ سر پہ بادلوں کا سایہ کیے رکھا محترم حضرات پھر سید خدیت القبرہ تعالیٰ رمضان المبارک کی دس تاریخ کو مکت المکرمہ میں ہجرت سے پہلے آپ کا وصال با ہوا نماز جنازہ اس وقت تک ابھی مشروع نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ کا جنازہ نہیں پڑا گیا آقا کریم علیہ السلاط السلام نے اپنے دستے مقدس سے آپ کو آپ کی تربت پاک میں اتارا اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے بہت بڑا عظیم اعزاز ہے تو سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا کیا کا کریم علیہ صلاطب السلام نے خود اپنے دستے مقدس سے قربت پاک میں اتارا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو دس رمضان المبارک آپ کے وسال با کا دن ہے تو آج ہم نے اسی مناسبت سے آپ کا تھوڑا ذکر پاک کیا کیونکہ پاکستان میں آج کا دن جو تھا وہ دس رمضان المبارک کا دن تھا اور ایک یہ منقبت کے چند اشعار جو ہیں وہ میں پیش کرنے لگا ہوں تو فرمائیے گا بہت ہی زبردست اشعار ہے مجھے بہت پسند آئے تو میں نے کہا کہ آپ سب بھائیوں کی نظر بھی کروں کہ ہے دین حق کے ہر منظر میں پس منظر خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ کہ ہے دین حق کے ہر منظر میں پس منظر خدیجہ کا جو ہے اسلام کا بانی وہ ہے شوہر خدیجہ کا جو ہے اسلام کا بانی وہ ہے شوہر خدیجہ کا ہے شوہر شفیع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ ہے شوہر شفیع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ ادھر داماد بھی ہے ساقی خدیجہ کا ہے شوہر شفیع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ ہے شوہر شفیع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ ادھر داماد بھی ہے ساقی کوثر خدی کا نوازوں پر نظر ڈالوں تو ہیں سردار جنت کے نواسوں پر نظر ڈالوں تو ہے سردار جنت کے کوئی بتلائے یہ جنت ہے کہ ہے گھر خدیجہ کا نواسوں پر نظر ڈالوں تو ہے سردار جنت کے کوئی بتلائے یہ جنت ہے یا ہے گھر خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل سیدہ قدیت القبلہ ردی اللہ تعالیٰ کے اس مقدس یومِ مثال کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرمائے جتنے بھائی بہنیں یہاں موجود ہیں اللہ پاک جملہ حاضرین کی بخشش فرمائے ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سیدہ پاک کی عصمت کا صدقہ آپ کے فتو شرمحیا کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو آخرت میں بہتر جزا عطا فرمائے اور سیدہ سید کے مبارک تربت پاک کی خاک کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو ہماری خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرما دے ہم سب مسلمانوں کی جائز نیک آرزوں و تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے مدینہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو شفا تاپ فرمائے جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے بھی احباب نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے ان کے جو جو نیک مقاصد ہیں اللہ پاک سب کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے دیگر جتنے بھائی یہاں موجود ہیں ان میں سے کسی کا کوئی دوست عزیز رشتہ دار بیمار ہے تو اللہ تبارک وطالیہ اپنے حبیب کریم علیہ ہی سلاۃ و اسلام کے فلم کو بھی شفا عطا فرمائے وما البلا جی مائک فری ہے کوئی بھائی مائک پہ آنا چاہتے ہیں تو مائک دیں السلام علیکم و اللہ